مفتی طارق مسعود فیمس کالر لائک کمنٹر صلی اعلی رسول کریم بہت دنوں سے تمنا تھی کہ تفسیر کے بارے میں ایک ایسا کورس مرتب کیا جائے جو عام طبخہ جو یعنی دینی مدارس مدارس میں نہیں پڑھتا کہ وہ طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے اور قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں سمجھے تو میں پہلے اس سے پہلے بھی دو کورس کروا چکا ہوں اب میں نے یہ تیسرا میرا کورس ہے تو یہ جو تیسرا کورس میں ابھی کروانے جا رہا ہوں اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلے جو کورسز تھے اس سے کچھ تجربوں سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں تو اس میں کچھ میں نے چینجنگ کی تو اس چینجنگ کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عوام کے لیے یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت نافع ہوگا اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے میرے لیے میرے والدین میرے اقابر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے تو اس کورس کا میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں یہ ہے کیا اس میں ہم شروع میں عربی گریمر کی کچھ کلاسز لیں گے تقریباً آٹھ سے دس بارہ کلاسیں ہوں گی وہ اور ان کلاسز میں میں عربی گریمر کا وہ حصہ پڑھواؤں گا پڑھاؤں گا آپ کو جو جس سے قرآن آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے قرآن ہی کی زبان میں دیکھیں عربی گریمر جو ہے نا یہ دنیا کی مشکل ترین گریمر میں سے ایک گریمر ہے اور ہم اگر مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو وہ تو پوری تفصیل سے گرامر پڑھائی جاتی ہے اس میں دو سال لگتے ہیں طلبہ کو پھر اس کی کتابوں میں پریکٹس ہوتی ہے تو بہت آہستہ آہستہ چار پانچ سال کے بعد جا کے دینی مدرسے کا طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ عربی تحریر کو خود سے پڑھ سکے اور اس کے لیے اسے ڈکشنری کی یا لغت کی ضرورت نہ رہے اور کسی سے مدد کی ضرورت نہ رہے لیکن اب ظاہر ہے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ہم نے ابھی عربی زبان سیکھنے کو فوکس نہیں کرنا ہم نے اتنی عربی جس سے اللہ کا کلام ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ گرامر تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شروع کی آٹھ دس کلاسیں صرف عربی گرامر کی ہوں گی اور اس کے بعد جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ شروع کریں گے تو وہ جو گرامر کے قانون آپ نے پڑھے ہوں گے میں اس میں اپلائی کرتا رہوں گا کہ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ لفظ یہاں اسی طرح کا آیا ہوا ہے تو اس کا یہ ترجمہ ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی اتنی بہترین پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ کوئی ایک کلاس بھی آپ نے مس نہیں کرنی اور یہ چالیس منٹ چالیس پینتالیس منٹ کے یہ ایک یعنی اپیسوڈ تیار ہوگا یہ آپ نے پوری دلجمی کے ساتھ لیکچر سننے اور اس کی کوشش کرنی ہے پریکٹس بھی کریں آپ تو ورنہ میں پریکٹس بھی انشاءاللہ کرواتا رہوں گا اس جب ہم تفسیر کے لیکچر شروع کریں گے یعنی جو جب قرآن مجید سے ہم رکو پڑھنا شروع کریں گے اور اس میں میں بتاؤں گا دیکھیں یہ لفظ یہاں آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے اور ہم نے گرامر میں یوں پڑھا تھا تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو آپ نے کوئی لیکچر مس نہیں کرنا اور یہ آٹھ دس لیکچر اچھی طرح دماغ میں بٹھانی مشکل بالکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ درمیان درمیان سے تجربہ کر کے سنیں گے نا لیکچرز تو آپ کو بہت مشکل لگیں گے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے میرے ساتھ اس پہ چلنا ہے تو پہلا لیکچر ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا ہوگا تو انشاءاللہ شاء آپ کو یہ بہت اچھا بہت آسان لگے گا تو میرا تجربہ ہے اور میں نے یہ خود ایک سوچ کے ایک عوام کے لیے جو بالکل عام لوگ ہوتے ہیں جن کو عربی سے کوئی دور دور کی بھی مناسبت نہیں ہوتی ان کے لیے میں نے یہ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے اور یہ کوئی ریٹرن فارم میں آپ کو نہیں ملے گا وہ الگ بات ہے کہ جب میں یہ کورس پڑھا دوں تو کوئی اس سے کتاب لکھنا چاہے یا سمجھانا چاہے تو ایک الگ بات ہے وہ اس کو اختیار ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور یہ اس لیے بھی فائدہ ہوگا آپ کو کہ اردو زبان جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ اردو ہی میں اردو میں یوز ہوتے ہیں لیکن ان کی فارم اور شکل چینج ہو چکی ہوتی ہے تو گریمر کا کچھ حصہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ لفظ قرآن میں دیکھ کے فورن پہچان جائیں گے کہ اچھا اردو میں یہ یوں استعمال ہوتا ہے اور اس کی شکل چینج ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا یہ معنی بن رہا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے افلا تاقل عقل یہ تاقلون عقل سے نکلا ہے عقل اردو کا لفظ ہے فسجد جدل ملائی کا فرشتوں کو کہتے ہیں فسا جدا سجدہ, سجدہ کو کہتے ہیں اردو میں بھی کلو ہم کل, کل پتہ ہے آپ کو سب کو کہتے ہیں کہ بھائی کل کل میرے پاس کل یہی ہے تو یہ بہت سارے الفاظ اگر میں یوں کہوں کہ نائنٹی پرسینٹ یا نائنٹی نوے فیصد الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو اردو میں یوز ہو رہے ہیں تو یہ شاید میرا دعویٰ غلط نہ ہو تو آپ کو بہت آسان لگے گا اس لیے آپ اس کورس کو بہت شوق سے سنیں بہت شوق سے سمجھنے کی کوشش کریں اور جن لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں اور ہم قرآن میں مہارت پیدا کریں مسجد میں مسجد کے امام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیسے بہترین واقعات قرآن میں آتے ہیں احکام آتے ہیں قرآن مجید میں تو آپ ہمارے یہ پورے لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ میں اللہ کی رحمت سے پوری امید کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں تو نائنٹی انشاءاللہ قرآن مجید قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آئے تھوڑی سی محنت کی تو اللہ نے چاہ سو فیصد آنا شروع ہو جائے گا تو بہت آپ کو قرآن سننے میں پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو تلاوت میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کہا, کہا جا رہا ہے ہم سے کس چیز کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم سے کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ پوری پابندی کے ساتھ سننا ہے پوری پابندی کے ساتھ آخر تک اس میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ربی یسر ولا تعصر و تم مم ہو بالخیر وہ بھی کنستعین اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کو مشکل نہ بنا اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کے ساتھ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے پران مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا ایک خاص اسٹرکچر ہے خاص شکل ہے اگر وہ شکل جو یہاں جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی ذرا خطاب کروں گا ان کی طرف بھی دیکھوں گا تاکہ صرف کیمرے میں میں نہیں فوکس کروں گا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تاکہ جو ہے نا آئی کانٹیکٹ کے ذریعے ان کو سمجھانا اور ان کے لیے سیکھنا بھی آسان ہو تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا ان کا ایک اکثر الفاظ کا ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے ایک خاص شکل ہوتی ہے تو ہم وہ شکلیں پڑھیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کا اس کوئی بھی لفظ جب اس ڈیزائن کا ہوگا اس شکل کا ہوگا تو اس کے کیا مطلب ہوں گے پھر اس میں یہ والی چینجنگ ہوگی تو اس کے میننگ میں کیا چینجنگ ہو جاتی ہے مثلاً میں سب سے آسان لفظ جو جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ آسان لفظ ہے زارابا ذرا کا مطلب ہے اس نے مارا اچھا میں یہ بتاؤں گرامر کی جو پیچیدگیاں ہیں میں ان پیچیدگیوں میں نہیں آپ کو ڈالوں گا ممکن ہے کوئی عالم میرا درد سن رہے ہوں تو وہ کہیں آپ نے تو ترجمہ غلط کیا ہے اس نے مارا نہیں اس کا ترجمہ ہوگا مارا اس ایک شخص نے تو جو گرامر پڑھنے والے علماء ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ اس نے مارا میں اور مارا اس شخص نے دونوں جملے میں تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہاں ضمیر یہ بعد میں آتی ہے لیکن میں اتنی پیچیدگیوں میں نہیں ڈال رہا تو اس لیے جو علماء اگر میرا کوئی درد سن رہے ہیں تو وہ ان کو اس پہ اعتراض کا حق اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ عوام کو سادہ زبان میں گرامر کی پیچیدگیوں سے نکال کے بالکل سادہ الفاظ میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں اور زیادہ ان کو اتنی گرامر کی گہرائیوں میں اور لغات میں اور اس میں بلاغت کے نقطوں میں نہیں جاؤں گا میں تو کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں گرامر کا صرف اتنا حصہ فوکس کروں گا جس سے ان کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کیا لکھا ہوا ہے تو بہت بڑا مفصر بنانا مفتی بنانا کوئی فقی الامہ بنانا مقصد نہیں ہے ہمارا قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہم سے خطاب ہو رہا ہے اور کیا ہم سے کہا جا رہا ہے تو اس لیے زیادہ پیچیدگیوں کو آپ نے نہیں جانا جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو اسی طرح سے فوکس کرنا ہے اب دیکھیں یہ جو ایک ذرابا کا لفظ ہے ذرابا کا مانا ہے اس نے مارا مراد اس سے ایک مرد ہے کیا مطلب ہر لفظ کا نا ایک مزدری معنی ہوتا ہے جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں ورب کہتے ہیں ایٹ کا معنی کیا ہے کھانا ڈرنک کا معنی پینا. پینا دیکھیں اردو میں اس کی علامت کیا ہے آخر میں نہ آ رہا ہے کھانا پینا سونا تو جو اس طرح کے الفاظ ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے اب جب میں یہ لفظ یوز کروں گا میں بولوں گا مزدر کیا کہوں گا مزدر مزدر, مزدر. انگلش میں کہتے ہیں اس کو verbs. اس پہ بھی علماء کو کچھ اشکال ہو سکتا ہے تو وہ چھوڑ دیں جو گرامر کے میں عوام کے لیے سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ قرآن سمجھ میں اچھا ایک اہم بات جتنے حضرات میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں چینل پہ سنیں گے یا فیس بک پہ سنیں گے یا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سے وہ یہ نیت کریں کہ ہم نے اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو پڑھائیں گے یہ, یہ ذہن میں رکھیں وجہ اس کی دو ہیں ایک تو یہ کہ جو چیز اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ آگے ہم نے لوگوں کو پڑھانا ہے تو اس میں آپ کا جو آپ کی جو توجہ ہے نا وہ بہت بھرپور طریقے سے لگتی ہے آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ آپ صرف ایک طالب علم نہیں بن رہے بلکہ آپ نے آگے ٹیچر بھی بننا ہے تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آگے ٹیچ بھی کرنا ہے نا تو پھر اس کی جو انٹینشن ہے اور جو اس کی جو توجہ ہے وہ, وہ اچھی طرح سے مرکوز ہوتی ہے یعنی قدرتی طور پر وہ اس زیادہ اچھا سیکھ پاتا ہے تو ایک تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے لازمی کہ ہم نے یہ آگے لوگوں کو پڑھا میری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ پڑھائیں تاکہ یہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو تو اور آپ اسی نیت سے پڑھیں آپ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے تو بھائی آپ گلی محلے میں لوگوں کو جمع کر لیں اپنے گھر کے افراد کو جمع کر لیں خواتین اپنے بچوں کو جمع کر لیں تو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ صدقہ جاریہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کیا ہے منسن سنتن حسنتن فلاح عجروہ وجرمنام عامل ابھی ہا جس نے بھی کوئی نیک کام کیا تو جو بھی اس کی تبلیغ کی وجہ سے اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کو رہنمائی کی تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے پڑھانے کی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئست معلم اللہ نے مجھے ایک معلم بنا کے بھیجا ہے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے تو آپ بھی اگر ٹیچر بننے کی نیت سے یہ پڑھیں گے اور آگے ٹیچنگ بھی شروع کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی ایک مشہورت ہو جائے گی اور نبی کی جو ایک مخصوص صفت تھی معلم تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس صفت میں سے کچھ حصہ عطا کرے گا تو اس لیے آپ سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے آگے اس کو پڑھانا ہے اچھا ہمارے ہیں ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا کراؤڈ چاہیے تو بھائی چار پانچ بندوں کو پڑھانا شروع کریں گے تو جب آہستہ آہستہ آپ کو کانفیڈینس پیدا ہوتا چلا جائے گا تو ان ایک دن آئے گا آپ کے آپ سے ہزاروں لوگ بھی پڑھنے والے ہوں گے تو پہلے دن صحیح نہیں ہو جاتا سب کچھ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اس کو کہتے ہیں مزدور ورب اردو میں اس کی علامت کیا ہے نا آتا ہے آخر میں کھانا سینا سونا ٹھیک ہے نا اور انگلش میں ورب کہتے ہیں اس کو انگلش میں کوئی خاص علامت نہیں ہے کہ ریڈنا ریڈ کمانا پڑھنا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے ریڈنا تو انگلش میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے اردو میں علامت ہے کھانا پینا سونا یعنی آخر میں نہ آ رہا ہوتا ہے عربی میں بھی کوئی علامت نہیں ہے جیسے ضرب ضرب ایک لفظ ہے اس کا معنی ہے اردو میں مارنا اب یہ ایک خاص وزن ہے اس کا لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کسی اور کوئی اور ڈھانچہ ہوگا ان کا یعنی اس کا اسٹرکچر جو ہے نا کچھ جو شیپ ہے کچھ اور طرح کی ہوگی جیسے جمود جمود کا مانا جامد ہونا جامد ہونا یعنی کسی چیز کا جم جانا کہتے ہیں نا طبیعت میں جمود بہت ہے جامد ہے تو جمود یا سجود عربی میں سجدہ عربی میں سجدہ اس کا مانا اردو میں کیا ہے سجدہ کرنا لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں سجدہ بس سجدہ کا مانا ہی سجدہ کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں ضرب یہ کسی اور شکل ہے سجدہ یہ الگ شکل کا ہے تو عربی میں مزدر کی کوئی شکل ہوتی نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مزدر ہے بھئی یہ کنفیوژن ہو گئی نا کہ یار جب کوئی مخصوص شکل ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا قرآن میں قرآن میں آپ کو اس طرح سے پتہ چل جائے گا کہ جو افعال ہے نا یعنی جو سینٹینس آئیں گے قرآن مجید میں ان کی خاص شکلیں ہوتی ہیں تو جو سینٹینس نہ ہو اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے میں نے بتایا نا بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے نہیں آئیں گے تو ہم بیٹھے ہیں یہاں بتانے کے لیے چند ایک الفاظ رہ جائیں گے وہ میں ترجمہ بتا دوں گا آپ کو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے اچھا بھائی تو میں شروع سے بات لے کے چلتا ہوں کھانا پینا سونا مارنا یہ اردو میں علامت ہے نا الف نون الف نا آتا ہے لیکن عربی میں اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے کچھ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ہیں تو ہم اس بحث میں نہیں پڑتے وہ قرآن میں جہاں جائیں گے میں بتا دوں گا دیکھو یہ مزدر ہے تو تھوڑے سے ہی ہیں وہیں سمجھ میں آ جائیں گے تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو مزدور ہوتا ہے نا جیسے سجدہ کر نہ سجدہ کرنا آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں اور ہر زبان میں ٹینسز ہوتے ہیں ماضی میں کام ہوتا ہے یا حال میں کام ہوتا ہے یا فیوچر میں کام ہوگا تین ہی زبانیں ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تو پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب میں یہی ہوتا ہے سمجھ میں آ ہے بھائی تو جتنی بھی زبانیں دنیا میں یا تو بھائی پاسٹ کی بات ہو رہی ہوگی یا ابھی کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا نا تو جب پاسٹ کی بات ہوگی اور ہم جب ماضی کی بات کریں گے کہ کسی نے ماضی میں ایک کام کیا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں ہم پہلے ان قسموں کو پڑھتے ہیں بہت آسان ہے یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر ہو زاراب یعی پہلا لفظ پہ زبر دوسرے پہ بھی زبر تیسرے پہ بھی زبر تو اس کا معنی کیا ہوگا ایک مرد ہے جس نے پاسٹ میں ایک کام کیا زا اس نے مارا کیونکہ اس کا جو مزدری معنی تھا وہ مارنا تھا اب مزدری معنی یاد ہو جائے گا آپ کو مزدری معنی کا مطلب یعنی جس کا ورف تھا اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا مارنا تو مارنا تھا تو جب مارنا کے لفظ کو یعنی ذرب کے لفظ کو اس فارم میں لے کر آئیں گے نا پہلا زبر دوسرا بھی زبر تیسرا بھی زبر تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس نے مارا لے بھائی قرآن مجید کے درجنوں بلکہ سینکڑوں الفاظ حل ہو گئے کیا مطلب قرآن میں جو لفظ بھی اس طرح کا آ رہا ہے نا پہلے پہ زبر دوسرے پہ بھی زبر تیسرے پہ بھی زبر تو بس سمجھ لیں اس کا معنی ہے اس نے ماضی میں یہ کام کیا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا خاندانی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی بات بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے لگ رہا ہے آپ کے اس میں کون سی نا سمجھنے والی بات ہے ہاں بھائی رافی خان کیا سمجھ میں آیا بہت اچھے سے مارا اس نے یہ میں جو اس شکل کا لفظ آ رہا ہے نا وہ کام ہو اس کا مطلب وہ کام ہو چکا ہے کرنے والا ایک بندہ ہے اس نے ماضی میں کیا ہے بہت سارے قرآن کے الفاظ ہے لوگ ہیں مثلاً اب کہیں آ قرآن میں سجدا بتاؤ ترجمہ بتاؤ شابش سجدہ کا مزدری مانا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور وہ اردو میں میں نے بتایا کہ اکثر قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں اب دیکھیں سجدہ اردو میں ہو رہا ہے نا کیا مطلب ہے بھائی رافی خان ابے بھائی جان اس کا مزدری مانا بتاؤ سجدہ کرنا تو جب ہم سجدہ کرنے والے لفظ کو اس فارم میں لکھیں گے سجادا تو کیا مطلب ہوگا ٹو بچے ہو گیا اس نے سردہ کیا بہت سارے الفاظ قرآن کے حل ہو گئے اور کوئی لفظ بتاؤ قرآن آپ حافظ ہو نا دونوں حافظ ہو نا ماشاء اللہ الا کہاں استعمال ہوا ہے خلا کا چھوڑ خلق الانسان من علقہ نہیں ہے وہ من الاقن ہے آپ دیکھ لینا اس کو وہ علقن ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے وہ لفظ ضرور ہے خلق الانسان من علقن قرآن میں آتا وہ تو وقف کی وجہ سے علق پڑھتے ہیں نا خلقل انسان خلا اب بتاؤ خلق لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں مخلوق جس کو پیدا کیا جائے تو خلقہ کا مطلب جو مزدری مانا ہے وہ کیا ہے पैدا پیدا کرنا تو یہ خل کا لفظ جب اس طرح استعمال ہوگا خالا تو کیا مطلب ہوگا اس کا اس نے پیدا کیا ہم نے کتنے بجے شروع کیا تھا یہ یعنی کتنے منٹ ہو گئے شروع کیے انیس منٹ ہو گئے جب چالیس منٹ ہو جائیں تو مجھے بتا دیے گا اس نے پیدا کیا صحیح ہے نا یعنی پیدا اصل صحیح ترجمہ تو ہوتا ہے پیدا کیا اس نے بھی ہاں وجادا دیکھو اردو میں یہ لفظ جتنے الفاظ آپ عربی کے بولیں گے نا میں ابھی آپ کو دعوے سے کہہ دوں 90% پرسینٹ وہ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں 90% بھی میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں زیادہ ہی ہو رہے ہوں گے وجادا کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا وابا جادا کا ون فہدا و وجادا کا وجادا یہ شروع میں واؤ کا مانو قرآن میں آتا ہے وا وا جادا کا یہ واؤ کا معنی ہوتا ہے اور یہ الگ ہے کا کا معنی ہوتا ہے آپ کو یہ بھی الگ ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے درمیان سے ہم و نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے واہ جادا اردو میں استعمال ہوتا ہے بتاؤ بھائی موجود اردو میں نہیں ہوتا موجود پانا کسی چیز کو موجود پانا یہ وجہ وہیں سے تو ہے کہتے ہیں نا شاعر لوگ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے یعنی مجھے اندر سے یہ چیز موجود محسوس ہو رہی ہے تو واہ جا کا کمانا کسی چیز کو موجود, موجود پانا یا صرف پانا بھی کوئی چیز فاؤنڈ جسے کہتے ہیں نا اربی میں فائنڈ فائنڈ کا کمانا کیا ہوتا ہے پانا فائنڈ پانا, فائنڈ پانا فائنڈ وہ نہیں جو پلک پانا ہوتا ہے جس سے ہم وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو پانا حاصل کر لینا فائنڈ فائنڈ آؤٹ کہتے ہیں نا انگلش میں یار اب بجادا کا معنی کیا ہوگا اس نے پایا ماضی میں پاس میں اس نے اس نے پایا اس نے بول دے گی نہیں بھائی پایا اور چلو آگے اور الفاظ بتاؤ نسارا زبردست نسارا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے یعنی مرضری مانا اس اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے نسرت تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے جماعت آئی بھی ہے کے لیے چلتے ہیں نصرت کا مانا کیا ہوتا ہے مدد نصرت کا مانا کسی کی مدد کرنا انصار کہتے ہیں نا جو مدد کرنے والے تھے ناصر مدد کرنے والا انصار اس کی جماعت تو نا اس کا مطلب کیا ہے اس نے مدد کی یہ اتنا ہل کیوں رہا اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں صحیح ہے فتح صحیح آ رہا ہے بھائی فتح فتح اردو میں فتح کیا ہے نا تو فتح فتح کرنا تو فتح کیا اس نے یا اس نے فتح کیا بھی ٹھیک ہے فتح کا معنی عربی میں کھولنا بھی ہوتا ہے مفتاح چابی کو کہتے ہیں نا تو کھولا ٹھیک ہے سوری یہ غلط لکھ دیا میں نے اس نے کھولا اور بتاؤ اب شاباش آباسا آباسا کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو میں پہلے آسان آسان چیزیں نا لوگ کنفیوز کنفیوژ ہوتے خلقہ ہو گیا میرا خیال ہے کافی ہے باقی تو ہم قرآن میں پڑھیں گے نا قرآن میں میں جب تفسیر شروع کراؤں گا تو میں بتاؤں گا دیکھو یہ لفظ آیا ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جو اس شیپ میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا بھائی آگے چلیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ذربہ میں نے آپ کو مثال دی تھی بعض دفاع یوں بھی ہوگا کہ یہ درمیان والا لفظ ہے نا اس پہ پیش ہوگا یا زیر ہوگا تو اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں, نہیں ہوگا جیسے سمیا شروع میں زبر ہے آخر میں زبر ہے درمیان میں کیا ہے زیر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی بھی شکل آتی ہے کبھی کبھار سمیا اردو میں سماعت استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سماعت کسے کہتے ہیں سننے کو جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں کام اب سمیا کا مطلب کیا ہوگا سونا اس نے گزرے ہوئے زمانے, زمانے میں سنا اس نے بس گزرے ہوئے زمانے میں اس لیے کہہ رہی کہ سونا کا مطلب سنا ہی سنائی ہوتا ہے نا اردو میں اچھا بھائی اور اس کی مثال ہسیبا ہسیبا اردو میں کہتے ہیں نا یار میرے حساب سے یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے میرے حساب سے یہ بات مجھے سمجھ میں اس کا مانا شمار کرنا بھی ہوتا ہے بلکہ جب ہسیبہ ہو تو اس کا مانا ہوتا ہے گمان کرنا کیا مانا ہوتا ہے اس کا اب ہسیبہ کا مطلب کیا ہوگا گمان کیا اس نے گمان کیا ٹھیک ہے نا اس آدمی نے گزرے یہ ٹینس بن جائے گا پورا پاس ٹینس اچھا بھائی کبھی کبھار پیش بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کی اور کوئی مثال ذہن میں ہو قد سمی اللہ ہے نا مجید میں قد سمی اللہ قول قد سمیع اللہ قد سمی اللہ کیا مطلب تحقیق سن لیا اللہ نے ہم نماز میں کہ امام صاحب کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ کیا مطلب سمی اللہ اللہ نے سن لیا من اس شخص کی بات حمیدا حمیدہ بھی آیا ہے یہاں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ تو حمیدہ بھی اس طرح آ رہا ہے سمیہ بھی آ رہا ہے حمیدہ کا معنی کیا ہے اس نے تعریف کی قد سمی اللہ تحقیق سن لیا اللہ نے لیمن اس شخص کی بات حمیدا جس نے تعریف کی ہو اس اللہ کی یہ ہو ہا, ہا ہُ ہا کیا ہوتا ہے یہ آخر یہ میں جو ہے یہ ہم بعد میں پڑیں گے ٹھیک ہے نا قد کیا ہوتا ہے لیمن کیا ہوتا ہے یہ سب بات کی چیزیں حمیدہ اس نے تعریف کی یہ ہو سکتا ہے جو میں نے آپ سے کہا نا آٹھ دس لیکچر ہو سکتا ہے یہ پندرہ بیس بھی ہو جائیں تو چونکہ میں ایک میں کوشش کرتا ہوں کوئی یعنی جو پڑھانے کا جو میرا انداز ہو نا لگا بندہ نہ ہو میں سامعین کی توجہ کے حساب سے مثالیں زیادہ بھی لا سکتا ہوں کم بھی لا سکتا ہوں تو اس میں ہمارا یہ لیکچر آٹھ دس کے بجائے بیس بھی ہو سکتا ہے پندرہ بھی ہو سکتا ہے تو جتنا بھی ہو, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے تو لیکن یہ کہ جتنے بھی لیکچر ہوں گے یہ گرامر کے آپ نے شوق سے سننے ہیں سمجھنے ہیں ان کو ذہن نشیں کرنا ہے اور, اور جیسے جیسے سنتے چلے جائیں گے اسی طرح سے آپ نے ٹیچ کرنا شروع کر دینا اسی طرح پڑھو اس سے پڑھانے سے فائدہ ہی ہوگا آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح بات بیٹھے یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے جب ہم جس دن ہم آخری پارہ پڑھیں گے اور جس دن پورے قرآن کی تفسیر ختم ہوگی تو ہم اس دن سے پڑھانا شروع کریں گے یہ نہیں کرنا آپ نے جیسے جیسے میں آپ یہاں سے لیکچر میرے سنتے جائیں گے ایسے جیسے آگے آپ ڈیلیور کرتے جائیں گے دو چار نہیں ملتے ایک ہی بندے کو بٹھا کے آپ پڑھانا شروع کر دیں ایک بھی نہیں ملتا تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو پڑھانا شروع کر دیں جب زبان سے انسان دہراتا ہے نا تو پھر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور وہ چیز اچھی طرح یاد ہوتی ہے ذہن نشی ہوتی ہے تو سمی اللہ حمیدہ ہو گیا نا اور اور مثالیں زبردست راف خان تو بڑے سمجھدار آدمی لگتے شریبہ بہت آسان اردو میں استعمال ہوتا ہے مامو یہ میں پیار سے بھی کبھی کبھار مامو بولتا ہوں نا شرب پینے کو کہتے ہیں نا شرب اور مشروب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بھائی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یار <تصفح> مشروبات پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں نا تو شارا شربت یہ بھی اسی سے نکلا شربت شربت بزوری اور حکیموں کے نہیں لکھے ہوئے ہوتے دکانوں پہ شربت بنک شاہ شای تو خیر تو یہ لفظ شربت اردو میں استعمال ہوتا ہے تو شربت ش... یہ شراب دیکھ لے نا پینے کی چیز ہے نا اس کو بھی اس لیے شراب کہتے ہیں تو شین را با جہاں آتا ہے اس میں پینے کا معنی پیدا ہوتا ہے تو اب جب یہ اس شکل پہ آیا شا ری با سی کی طرف کیا مطلب اسنے پیا اس نے پیا اس نے ہاں ہو گیا نا سمجھ میں آ یہ اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اور بھائی جو چیسی چالیس منٹ ہو جائے نا مجھے بتا دینا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں درمیان والے حرف پہ کیا ہوتا ہے پیش جیسے میں نے بتایا یہ ہے زرابا تو درمیان میں کیا آ جائے گا پیش آئے گا جیسے کروما رو ماں پہلے پہ زبر ہے دوسرے پہ پیش ہے تیسرے پہ بھی کیا ہے زبر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بتایا یہ درمیان والا چینج ہو سکتا ہے اس پہ جزم کبھی بھی نہیں ہوگا یعنی سکون نہیں ہوگا ساکن نہیں ہوگا زبر زیر یا پیش ہی ہوگا تو کا رو میں کیا ہے پیش ہے تو کرامت سے نکلا ہے کرامت عزت کو کہتے ہیں نا بھئی فلاں کا اکرام کرنا چاہیے ہمیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مذہبی مانا ہوتا ہے عزت دار ہونا عزت دار ہونا تو کیا ترجمہ ہوگا عزت دار ہوا وہ ایک شخص ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی سمجھ میں کا روما اور الفاظ بتاؤ قبوحہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قبوحہ ہاں قباہت سے نکلا ہے کیا کباہت ہے بھائی اس کام میں آخر تفسیر کے لیکچر جب گھر بیٹھے ہمیں مل رہے ہیں تو کیا کباہت ہے کہ ہم اس کو فری پھوکڑ میں جب ہمیں گھر بیٹھ کے ایک چیز مل رہی ہے اور ہم آگے پڑھانے سے ہمیں خود کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیا کباہت ہے کہ ہم آگے کسی کو نہ پڑھائیں کہتے ہیں نا ارے اس میں کیا کباہت ہے اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا اباہت ہے بھائی کیا کباہت ہے اگر اس نے اپنے بڑے کو دو لفظ نصیحت کے بولی قباہت کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے کبوہا کبہا سے نکلے کبوہا کا مانا کبھی ہونا تو برا ہوا وہ ایک شخص یعنی ایک آدمی جو ماضی میں کبھی ہو گیا برا ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کبوہا سمجھ, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اور بھی ایک دیکھ لو گ الفاظ اس سے ایک تاکہ تھوڑی سی آیا دیکھیں ایک ہوتا ہے ہونا ایک ہوتا ہے کرنا بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں جو object بھی چاہیے ہوتا ہے ان کا جیسے کھانا تو جب آپ کھائیں گے تو خود سے یہ نہیں کھائیں گے بلکہ کوئی چیز ہوگی جو کھائیں گے وہ چیز object ہوگی جس کو مفول کہتے ہیں عربی میں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ object وہ سبجیکٹ کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ان میں object نہیں چاہیے ہوتا اس کی مثال ہے جیسے مرنا اب یہ بھی ایک عمل ہے نا مر گئے تو کیا جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ قتل کیا تو قتل کیا تو کسی کو کیا ہوگا نا وہ مقتول ہوگا لیکن ایک آدمی کہتا ہے مرا تو مر تو خود ہی کیا ٹھیک ہے نا بیمار ہوا خود ہی بیمار ہو گیا مریضا مریضا کیا مطلب اس کا مرد سے نکلا ہے مریضا بیمار ہوا وہ ایک شخص تو اب بیمار ہوا خود ہی ہو گیا نا تو اسی طرح کبھی ہونا خود ہی ایک عمل ہوتا ہے نہیں کہ کسی کے اوپر کبھی ہوا کوئی ذربہ میں آبجیکٹ کی ضرورت ہے تو اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نا سب کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں فیل لازم فیل متعدی میں نہیں چاہ رہا تھا اصطلاحات میں ڈالوں نا تو اس لیے میں اتنی بہت ہونا کام ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے نا فیل لازم متعدی کو چھوڑیں وہ بعد میں ہم کسی وقت بتا دیں گے مریضہ بیمار ہوا بیمار ہوا نا تو ہم جب یہ عربی گرامر پڑھتے تھے نا ہم اردو میں بھی بہت سے الفاظ اوٹ پٹانگ نکالتے رہتے تھے بیٹھ کے جیسے ہم کہتے تھے تھکاتا وہ تھک گیا ایسے ہم مذاق میں نا طلبا کوئی استاد بلاتے تھے وہ فلاں کہاں ہے بھائی اس کو بلا کے لوگ کہتے تھے تھکاتا یعنی وہ تھک گیا ہے ٹھیک ہے تھکا تھا بول تھکا کا تو ایسے ہم بناتے رہتے تھے تو خیر آپ اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مریضا بیمار ہوا وہ ٹھیک ہے نا تو یہ میرا خیال ہے سمجھ میں آ ہوگا پولیس کو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے آگے چلتے ہیں ہم پائی اتنے پیجز ہیں یہ ہول سیل کے ساتھ پورا اردو بازار خرید کے لے آؤ ٹھیک ہے اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اچھا بھائی اب ہم آگے چلتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا ایکٹو وائس اور پیسو وائس بعض دفعہ ایک آدمی کام کرتا ہے بعض دفعہ کام اسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا ہمارے زمانے میں اس کو ایکٹیو اینڈ پیسوائز کہتے تھے آپ بہت سی انگلش کی اصلاحات بھی چینج ہو رہی ہیں آج کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا خیال <سؤال> یہ ہمارے زمانے کو <سؤال> اتنا پرانا <سؤال> ہے بھی نہیں یہی <سؤال> ہے نا لوگ سمجھیں گے ان پتہ نہیں ان کے زمانے کے انجن بند ہو گئے ہیں ٹرینیں بند ہو گئی ہیں بہت ہی پرانے آدمی تو دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس نے مارا لیکن الٹا وہی مارا گیا ہو یعنی کسی اور نے اس کو مارا ہو انگلش میں اس کی مثال ہے جیسے یہی کہتے ہیں نا بھائی تم لوگ انگریزی دان بیٹھے ہوئے ہو وہ کھائی گئی نا وہ چیز یہی کہیں گے نا ہی از کلڈ وہ مارا گیا وہ مارا گیا نا ہیلڈ اور ہی کلڈ وہ مارتا ہے یا ہی کلڈ وہ لکھ دیتا ہوں میں تاکہ He killed, اس نے مارا اور ہی از کلڈ ہی اسکیلڈ کا کیا مطلب ہوگا وہ مارا گیا ٹھیک ہے نا یا ہی واس کلڈ وہ مارا گیا تھا ماضی میں تو ظاہر ہے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے تو عربی میں جب ہم بنائیں گے ذرا اس نے مارا تو ہم اس کو کر دیں گے زوری با عربی ایسی خاندانی زبان ہے نا کہ زبر زیر پیش کی ذرا سی اونچ نیچ سے مانا بالکل یہ پوری گرامر زبر زیر پیش اور جزم پہ کھیلتی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ اپ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اپ جس نے ہمیں کھلایا اپ آما کو اگر آپ نیند پہ پہ زبر کے بجائے جزم کر دیں نا تو الٹا مانا ہو جائے گا اب نا مطلب ہو جائے گا جس کو ہم نے کھلایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں آپ کو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی میں دعوے سے کہتا ہوں ایک مضمون اگر عربی میں لکھا ہوا ہے نا اردو میں جب وہ آئے گا تو ایک صفحے کا مضمون دو سفوں میں چلا جائے گا اور انگلش میں جب وہ آئے گا تو چار پانچ سفوں میں چلا جائے گا وہ انگلش اور لمبی لکھنی پڑتی ہے تو یہ عربی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سینٹنس بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کو نا زبر زیر پیش جزم میں گھما گھما کے اب آپ دیکھیں نا انگلش میں کتنا لمبا ٹینس ہے He عربی میں کیا ہے زرابا اب زرابا لکھنے میں کتنا ٹائم لگا اور کتنی جگہ گھیری کتنی جگہ گھیری ہے یہ تو پیش تو تو ہم لوگ لگاتے لگاتے ہیں ورنہ عرب تھوڑی ہیں زبردیر اور انگلش میں دیکھیں آپ کتنی دیر لگی کتنے لمبے لمبے ایل یوں یوں کر کے کھڑا کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو نا پھر کے کے یوں کر کے پھر یوں کر کے یوں لانا پڑ رہا ہے پھر آئی یوں کر کے گھما کے پھر یوں لگانا پڑ رہا پھر یہ دو لانڈے آ یہاں پہ کھڑے ہوئے تو عربی کے بعد مقام ہے اردو کا اور یہ گوروں نے اعتراف کیا ہے کہ جو گورو جنہوں نے اردو بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اردو زبان بلاغت کے لحاظ سے انگلش سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے یہ گورے اس کا اعتراف کرتے ہیں میں بھی آسٹریلیا میں گیا تھا تو وہاں ایک مشاعرے میں انگریزوں کے مشاعرے ہم نے تو کبھی سنے نہیں تھے لیکن بتایا ہاں ہوتا ہے ان کا مشاعرہ کبھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے بھی کوئی شاعر چلے گئے وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب میں نے جب ان کو اردو شاعری سنائی نا وہاں پہ اور پھر اس کا ترجمہ کیا تو گورے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہہ رہے ہیں یار اتنی اتنی زبردست اس میں بلاغت ہے تو یہ بہت بڑے ایک ماہر سے میں نے سنا ہے جو انگلش بھی بہت اچھی بولتے ہیں اور اردو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں رہے ہیں گیارہ بارہ سال اور امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں انہوں نے وقت گزارا وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان انگلش سے فساحت و بلاغت میں کئی گنا زیادہ بہتر ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ فارسی اور عربی سے آئی ہے اور فارسی اور عربی کی بلاغت کو اردو نے اپنے اندر سمویا ہے تو اور عربی کا جو بہترین خاصیت کیا ہے کہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے اس نے یہ پورا جو ہے نا یہ اتنے لمبے لمبی ڈنڈیاں اور یہ ڈی اور یہ سب کو پی گیا یہ لفظ اب آپ اسی کا پیسے وائز بنائیں گے تو ہی از کلڈ عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے ذربا ہے نا زوریبا سمجھ میں آ رہی ہے بات ذربا کو کیا کیا آپ نے دو منٹ میں بات ختم ٹھیک ہے نا کا اس نے قتل کیا پتیلا وہ مارا گیا کا اس نے مارا پوتیلا وہ کلٹی ہو گیا تو ایسے یہ بڑی زبردست اس کی ایک عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں بہت لمبی بات آپ ایک صفحے میں لکھ سکتے ہیں اسی کو آپ لکھیں گے انگلش میں تو چار پانچ میں نے دیکھے ایسی تحریریں جیسے عربی میں ایک صفحہ ہے کہ اس کا آگے انگلش میں لکھا ہوا ہے تو عربی میں ایک صفحے میں آیا ہوا ہے انگلش میں چار پانچ سفوں میں گیا ہوا وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو لکھنے میں تو بولنے میں بھی پھر ایسا ہی ہے عربی میں بولنے میں ٹائم کم لگتا ہے بہت مختصر ہو جاتی ہے وہ خیر یہ مقصد نہیں ہے کہ انگلش کی کوئی بری زبان ہے وہ اس کی اپنی خاصیت ہے انگلش میں ایک سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آسان بہت ہے وہ خیر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا جی زارہ با سے زوری با یہس میں بخل نہیں کرنا ایسی کی تیسی جتنے خراب ہوتے ہیں ہونے دو ز ری کیا مطلب ایک منٹ رہ گیا ایک منٹ مارا گیا وہ ایک شخص پہلے اس نے مارا تھا اب کیا ہو گیا وہ خود کلٹی ہو گیا ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو گیا پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا کوئی سوال اس بارے میں پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھو شابش واسح خان آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو راف خان فہد بھائی عثمان بھائی کورن وائرس کی وجہ سے ہم نے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دیے ہیں اور یہ بھی فاصلے فاصلے سے بیٹھے ہوئے کوئی سوال تو نہیں کلیئر ہو گیا ہر چیز ہے, کافی ہے میرا خیال ہے آج کے لیے اللہ تعالی عمل کی توحفی کتا فرمائے تارک مسعود فیمس کالر وائک کمنٹ مسود پیپل مفتی تارک مسود فیمس کالر وائک کمنٹ Mufti Tarik Masaud Species Mufti Tarik Masaud